<تصفيق> يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم بل الذين من قبلكم لعلكم تتطمون <تصفيق> الذي علنكم الأرض فراشا والسماء مینارا لِلَّهِ اندا دوں تَعْلَمِينَ یہ ہمارے بھائی ہیں ابو کا کردار ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے بلکہ اتنے پرانے ہیں تمام ایسے ایمان کہ ال اروجنگ صحیح بخاری میں آ ہے کہ ہے ساری جو ہیں وہ مختلف جتھوں کی شکل میں تھی اللہ نے اکالافہ جن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تھا دین کی وجہ سے انہیں ہم پہلے بھی الحمدللہ للہ اکٹھے ایک جتھر ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اور یہاں بھی ہیں اور اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے انتہائی آسان شہن انداز میں انہوں نے توحید الربوبیہ اور توحید الحسما وشفات بیان کی اور یہی ہے توحید کسی قسمیں توحید الربوبیہ توحید القلوبیہ اور توحید اسما وقت پا تو اللہ رب العزت کا حق کبھی تک جانا جائے گا جب اس کے رب ہونے میں کوئی تد التر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی آسما اور اس کی صفات سے واپسی لے کھا سکتے ہیں جس قدر وہ غور و فکر کرے گا جس انداز سے یہ سوچ رہے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں, ہیں کہ کٹھے کافر رہے کہ اللہ دوسرے سے مانتے ہیں پکے گہریے ہیں گاندھی نسخے کے عیسائی لہلاتے ہیں ہم بیا سے مذاق کرتے ہیں علیہ الصلاب السلام اور آیات سے اکٹھا کرتے اور کیا خوب لکھا حامد معمود نے کہ جب ہم انبیاء علی مصلاق وسلام کی توہین پر فوری طور پر غیرت میں آ جاتے ہیں اور کسی گردن کو ہیں تو حقیقت یہ توہین بھی اس لیے کرنے کے لیے حسد ہے اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور کوئی شے نہیں سوائے اس کے لیے ہم سے ڈرتے ہیں کہ یوں ہی جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر کوئی کام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کا رشتہ آسمان سے جڑ گیا جیسے بھی ہیں ان میں اللہ کے نیک لوگ موجود ہے طائقہ منصورہ موجود ہے اسی وقت حیرت میں انہوں نے کہا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرب سے جن کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے تمہارا ٹوٹے ہوئے مدتیں ہو گئے تم عیسائی اور جو کہلانے کے باوجود سچے نبی کا انکار کرنے کے بعد ہر چیز ہو گیسے یہاں تک کہ جس قومیت پر تم فخر کرتے ہو اس کی تلاش بھی جا کر ہاسپٹل میں کرنی پڑتی ہے کہ اس کا کون باپ ہے تم ابلی ہوئی اور برباد کون ہو تم ہمارے حزب میں مبتلا ہو ہمارا رشتہ آسمان سے جڑتے ہوئے کچھ دیر نہ لگے گی اور ہم فرف اٹھیں گے اور جیسے انہوں نے بیان کیا کہ سب کچھ بیان کا مقصد جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑی وہ یہ ہے کہ یا علی جمناس اور دو اگر رب ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا اور یقیناً یہ ہے اور اس سے بہت بڑھ کر جو کہ بیان ہو ہی نہیں سکتا زبان جو ہے اس کی مکمل نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کی صفات اس طرح سے بیان کرے جس طرح کہ اس کا حق ہے اور اللہ تبارت و تعالیٰ کے اصماء اور صفات ایسے ہی ہیں جس طرح اس کی قدرت ہے اور اسی طرح وہ ہر ایک کے لیے رازق ہے مشکل خشا اور حاضر روا اعلیٰ بنی شعیب قدیم وہ ہر چیز پر قادر کا ماں جدید ہے تو پھر حق یہی بنتا ہے کہ عبادت اس کی ان اسی پر ٹوٹتی ہے یہ سب توحین ربوبیہ جو بیان ہوئی توحید افاق اور اسما بیان ہوئی قرآن میں بہت زیادہ مسلمین سمجھتے ہیں اور شیطان نے اس وسبت کا شکار کرتا ہے کہ یہ تو کفار نہیں ہے یہ تو انگلینڈ میں ابو پکڑ کر بیان کریں ہمارے لیے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کا ذکر کیا زمین کا ذکر کیا اپنی نیا کا ذکر کیا افلاح اور ان سے مختلف دلائل دیے ہماری آج بھی اور ہماری بے بسی کے اور اللہ رب الزت کی قدرت اور اللہ کی بڑائی اور جیب ریائی کے اور ہر شے کے اس کو سجدہ ریز ہونے کے یہ تو کوئی خار کے نہیں ہم تو سارے مومنین ہیں یہ آیات تو معذ اللہ تقلّہ ہمارے لیے بے شک باعث برکت ہے متبرک ہے مگر اس سے ہمیں کو خار نہیں ملے گا ہمارے لیے تو احکامات یقین احکامات پر چلنے کا جذبہ احکامات کے اوپر جم جانے کی قوت اور دلیں اسی وقت حاصل ہوگی جب دل اس بات سے منور ہو چکا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہی میرا رب ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جی جائے اس کے ساتھ کچھ کو شریک نہ دیا جائے جب تک استحکاب نہیں والد ہوگا اس وقت تک عمل میں قوت نہیں آئے کسی بچے کو آپ سمجھاتے ہیں جو ماں ما باپ کا نافرمان ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا جب اس کے سینے میں ماں باپ کے حقوق اجاگر ہوتے گے جب وہ اپنے ماں باپ کو حقیقت اس دن پہچانتا ہے تو پھر جا کر وہ روتا ہے اور گڑ گڑتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو آئندہ کے لیے میں تابے دادوں کیوں اس سے پہلے وہ ان کے حق کو نہیں پہچان رہا رہتا ان آیات کے ذریعے اس طریقے کے بیانات کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے اور پہچان کی ضرورت ہر آن ہے کہ اللہ کو پہچانتے چلے جائیے تجزیے ایمان کرنے چلے جائیے صحابہ رضو اللہ علیہ مطمئین کو جیسے پہلے بھی میں نے ارض کیا با کہ اللہ رب العزت نے خلافت کب دی جب کہ وہ اس بھٹی سے آزمائشوں کی بھٹی سے کندن ہو گئے اللہ رب العزت نے پہلے خلافت کے قابل بنایا خلافت ایک امانت ہے اور یہ اللہ رزت کی طرف سے ملا کرتی ہے بے شک اس کے لیے کوشش کرنا جب انسان کے پاس اخباب ہو جتنے بھی اخباب ہوں یہ ساری کوشش ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم زندہ رہے اس حال میں اہل ایمان کے کبھی دو اہل ایمان جن کے اندر شیطان جھگڑا ڈالنے کا حوص کی کچہری میں نظر اس کو عدالت کہتے ہیں اللہ کا ڈالنا معلوم ہو ہے اس کہ عدل تو وہاں ہے ہی نہیں عدل تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے شریعت سے صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کا اللہ رب العزت کا نادر کیا وہ دین ہے اس کے علاوہ جہاں بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عدالت ہے وہاں عدل نہیں سر سر ظلم ہے تو دو مومن بھائیوں مسلم بھائیوں کو ان جھوٹی عدالتوں میں ان تابوتوں کے پاس اپنے جھگڑے لے کر جانا یہ تو ایسا حرام ہے کہ کو ہے اگر انہیں پتہ ہو اور ان کا حجیت تمام ہو چکی ہو تو وہ کافی ہو جائے ان کے لیے فرض ہے اور یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بالکل معلوم ہے نے مزید اس پر روشنی ڈالی کہ ہم آپس کے جھگڑے اہل ایمان کبھی بھی تابوت کے پاس نہیں لے جا سکتے نہ ہمارے لیے ہم اس کے لیے کوئی جائے ہیں. اس کا نام شرائط تابو میں رکھتا ہفت ہے تعاون سے حکم چاہنا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایسے ایمان میں سے کوئی آپ کو جاتا ہوا نظر آئے کچہری کی طرف اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ جاتا ہوا نظر تو آتا ہے حقیقت گیٹ کر کرنے جائے گا مطلب اس کے پاس قوت نہیں ہے کہ اب نہ جائے اس پر یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ نہیں جاتا تو اسے واقع تنک کرنے جائے ان کے پاس قوت ہے تباہ گئی آج پوری دنیا میں اللہ رکنعزت کی طرف سے آزمائش کے طور پر بڑے افباب کیے ہیں زندگی کے تمام میدانوں میں انہوں نے اپنے معیار اور اپنے پیمانے جو ہے آویزہ کر رکھے ہیں اور ان کے دروازوں سے گزرے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ بچ نہیں سکتا اس یہ کہ اسلامی حکومت سے قیام ہو اور مسلمین کو اقتدار ملے اور پھر اسلام تمام شعبوں میں حاوی ہو جائے اور زندگی پوری کی پوری یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ سوسائٹی قوت کے ساتھ بلند ہے آج وہ مملکت ہمیں کہیں بھی نظر ملے اور بلاب اسلامیہ جہاں پر مسلم آباد ہے وہاں پر جو حکام ہے وہ طبت ترین لوگ اور کفار کے ایجنٹ بنے ہوئے اور کفار کتنا نہیں تکلیف پہنچانے والے جس کے اندر یہ تکلیف پہنچاتے کیونکہ یہ ہمارے داخلی دشمن ہے ان حالات میں یقیناً انفرادی آسام بھی ہے اسلام میں اور اس بیماری میں اجتماعیت بہت, بہت کچھ تو انہوں نے قید کر رکھے اور بہت کم اجتماعیت جو آزاد ہے اس میں ہمیں ہر گرد ہر گرد یہ تصور بھی کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم داود کے پاس اپنے جھگڑے لے جائیں اور یہاں پر ہمیں بالکل بے بس کر دیا گیا ہے اور ہمیں اپنے سامنے انہوں نے غالبوں نے نٹالیا جہاں تک کہ ہمیں حج بھی نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ ہم بینک میں پیسے نہ جمع کرائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے خلاف اعلان جنگ ان سے تعاون نہ کرے ہمارے پیسے اتنے زیادہ پول ہوتے ہیں کہ وہ ایک خطیر رقم بنتی ہے جس سے بینک فائدہ اٹھانا خوب جانتا ہے مہاجن کی زندگی بھر مسائل یہ ہے کہ اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ موٹر سائیکل آسان قسطوں پر ہر آسان قسطوں پر چکما دے کر پیسے اکٹھے کرنا کیونکہ پیسے کو چلانا جانتا ہے پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہے اور اگر سو بناتا ہے تو دس دے کر لوگوں پر احسان بھی دکھلاتا ہے اور جب دیوالیاں ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا اس کی کمانی موجود ہے وہ اپنا چپا چلاتا جاتا ہے اور حج میں بھی یہ کام ہوتا ہے اور یہ ظالم حج کے اندر ٹکٹ جو ہیں ان کو ڈبل کر دیتے ہیں ڈیڑھ گنا کر دیتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں خوب لوٹتے ہیں مسلمان کو کہ کیا حج بند کر دیا جائے امت کا اسپردی نہ ہے کہ حج کیا جائے یہ مجبوری ہے ایک ایسا اشتراع ہے کہ اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے اسی طرح دو مسلمان بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے اور اگر کسی تعاوت نے اس میں ایسی مداخلت کر دی کہ دونوں کو پکڑ کر لے گیا تو آپ دونوں مجبور ہو جائے گا اس لیے میرے بھائیوں کوشش میں کیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ بنے نہ کہ آپ کا تعاوت سے واسطہ پڑے اور جب آپ مجبورن رسی لیے جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے جب کوئی شخص آپ کو کورٹ میں داخل کر دیتا ہے آپ کے خلاف وہاں کر دیتا ہے آپ کے خلاف کو پرچہ کر دیتا ہے پھر سے آپ کو کھینچ کر لے جائیں گے اور یہ خباثات اور اس میں زبردست متکرین ہے کہتے قبر میں بھی چلے جاؤ گے ہم مارکیٹ میں نکال کر لے جائیں اللہ رب العزت نے باب دیے اس لیے کہ وہ نے آزمائے یہ مالک کی حکمت کا تقاضا ہے ورنہ اس کے فنشتے اتنے ہیں کہ بیسے معمور میں ستر ہزار فرشتے جو ہیں وہ ایک دفعہ تف... طواف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہ حاضری دیتے پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں لوٹتے ان کی باری نہیں آتی اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جماعت المسلمین اور اگر اللہ ان فرشتوں کو چھوڑ دے کہ ان کفوار کو مزہ دکھاؤ تو رب الجلال بل اکرام کے یہ ساز فرشتے ان کا ایک, ایک ایک پور جدا کرتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ظالم نے کہا ابو جہل میں یا کسی اور نے کہا بھائی مان مشرق نے کہ اب محمد سجے میں گیا صلی اللہ علیہ و وسلم تو میں اس کی گردن کو رون دوں گا تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اس بد نیت کے ساتھ تو زرد چہرے کے ساتھ اپنے پاؤں پر الٹا ہوا اور لوگوں نے دیکھا گپار مکہ نے کہ اس کی حالت بدلی ہوئی اس نے کہا میرے اور محمد کے درمیان ایک بہت بڑی کھڈ تھی اور ایک ایسی مخلوق تھی جو حیبت ہی حید کاری کر رہی تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وال وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اگر یہ اس حرکت کے بعد نہ آتا تو اس کا پور پور جدا کر دیتا کیا آج فرشتوں کی طاقت کم ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی ضرورت نہیں کسی چیز کی حاجت نہیں وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن اور یقون سے وہ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں جتنی بھی احادیث ہیں قرآن, قرآن کے ساتھ جو تشریح ہے جس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے جس میں خلافت کے لیے احکامات ہیں وہ امیر جدا ہے اور سفر کا امیر بنانا یا نماز کے لیے کسی کو امیر بنانا ہے جدا ہے جماعتیں بنتی ہیں عمارت بنانا بالکل جائز ہے امارت کے ذریعے اگر کام ہوتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے امیر کے بغیر کام ہو ہی سکتا اگر کوئی امیر نہیں بنے گا امام نہیں بنے گا جماعت کیسے ہوگی اسی طرح سے کوئی بڑا نہیں ہوگا تو کیسے دن کا کام ہو سکے گا مگر اس عمارت کو امارت سغرا کی حد تک رکھنے کے لیے بعض اوقات اگر اتحادی طور پر امیر کا لفظ بنا استعمال کیا جائے تو جائز ہے کیونکہ لوگ جلد سے امارت عمارت میں داخل کریں امارت قبرا کے احکامات مختلف ہے اور امارت صبرہ کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ جنگ موتا جنگ موتا میں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمرا مقرر کیے قتال کے لیے جب وہ سب شہید ہو گئے تو خالد نے گلید نے رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی قوت کو منتشر دیتا اور یہ بھانپ لیا اپنی مہارت کے تحقیق کی کیونکہ بہت بڑے جرنیل تھے کہ تمام قتل کر دیے جائیں گے ایسے ایمان شہید ہو جائیں گے اور بہت نقصان ہوگا تو خالد نے خود جھنڈے کو تھان لیا اور بغیر کسی کے امیر بنائے خود امیر بن گئے اور کہا کہ میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ اور پھر بڑی مہارت کے ساتھ تمام لشکر کو بچا کر نکال دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر آپ کا اقرار موجود ہے کہ یہ خالد نے بغیر امیر بنائے گئے عمارت کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اگر ایسے حالات ہو تو ایسے ایمان کو یہ چاہیے کہ جس کام کے لیے بھی جو شخص مناسب ہے اسے امیر بنا دے امیر کلی بنا دینا کل دنیا کے لیے اس کو ہمارے سے قبرت قرار دے دینا اور بالکل خلافت کی طرح جیسے ہمارے بھائی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے امیر بنے ہوئے جیسے کمال عثمانی پاکستان کی بہترین جماعت کو میں <تصفح> اس لیے سے بہترین کہتا ہوں کہ توحید جو ہے ان کے جڑنے اور کٹنے کی ہے ان کا اور اوڑھونا توحید ہے اور سمجھ میں کمی اپنی جگہ اور خرابیاں بے شمار اپنی جگہ ہے۔ مگر بہرحال یہ بنیاد اس جماعت میں موجود ہے کہ وہ توحید کی بنیاد پر سلح جنگ کرتی ہے ان کے فیصلے ان کے ماں بہن ان کا امیر کرتا ہے اور وہ اپنے علماء سے کرتے ہیں آج تو انٹرنیٹ پر عرب علماء موجود ہیں جو اتنے عالم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا عالم ہمارے علم میں اور پوری کیونکہ سعودیہ کی بستی بالخصوص علماء سے بھری ہوئی ہے اور وہاں علماء بھی منہجی ہے سب کو عقیدہ جو ہے وہ اس طرح سے یاد ہے جیسے اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے کہیں سبق پکا کر لیا ہے اور وہ عقیدے سے اہل سنت کے عقیدے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے یہ بہت بڑی گال ہے کہ کوئی عالم جو ہے وہ اہل سنت کے منحج سے اہل بجاج کے منحج سے تو غیر سرکاری علماء میں بڑے بڑے علماء اور بہت سارے لوگ ہیں اگر اگرچہ سرکاری علماء میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں مگر سرکاری علماء بہت شاندار ہیں اور جہاد عراق والا ان کے قریب پہنچ چکا جسے وبا شرح ان کی قیادت حاصل ہے اور انٹرنیٹ پر اتنا مواد ہے کہ اسلام کی ترجمانی کا حق ان لوگوں نے ادا کر دیا اور بلا شبہ یہ اقطاء تمام سر ابطائف المنصورہ کے صفات کے پیش نظر بڑے بڑے علماء لاما نے انہیں اطائف المنصورہ قرار دیے اور یہ امت کی جھال بنے ہوئے اپنی جانوں کو بے دریز قربان کرتے ہوئے اور فتوا لینے کے لیے بھی آج ان کے ٹیلی فون نمبر ویسٹ بینگل اور ہر چیز موجود ہے وہاں کے فتویٰ حاصل کرنے والا اگر مسئلہ مشکل ہو تو وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مگر اہل ایمان کا جماعتوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمال عثمانی ہے اب وہ پورے پاکستان کے لیے امیر سمجھ جاتے ہیں اگر انگلینڈ میں بھی کوئی لوگ دین کا کام کرتے تو کمال عثمانی سے پوچھ کر کریں یہ بلو. کمال عثمانی کی نہ صلاحیت ہے نہ کمال عثمانی جو ہے اس طرح سے پوری جگہ پر ربت رکھ سکتے ہیں نہ یہ مناسب ہے ہمارے سبرا کے لیے کہ اسے اس طرح سے سب کی گردنوں پر تھوک دیا جائے کہ کوئی شخص بھی اس سے آزاد علیحدہ جہاں مناسب آدمی موجود ہے اور کام کے ضرور کو سمجھتا ہے جیسے انگلینڈ کے حالات کو یہ سمجھتا میں نہیں سمجھتا اگر میں انگلینڈ میں جاتا ہوں مجھے دین کا کام کرنا ہے تو ابو بطن میرے ابھی ہوں یعنی امیر بے شک میں انہیں نہ لاپٹ کروں مگر میں ان سے پوچھ کر کروں گا اور جہاں یہ مجھے چپ کرائیں گے چپ کر جاؤں گا اللہ یہ ایک گناہ کی بات ہے جہاں مجھے بولنے کی اجازت نہیں گی بولوں گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہوگا اس واسطے سے بھی یہ تجربہ یافتہ اور ماشاءاللہ مجھے ان پر اعتماد اور ایک مدت گزار چکے یہ وہاں کے ضرور سے واقف ہے کہ یہاں کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے کس طریقے سے کرنا چاہیے کن لوگوں پر کام کرنے کے کیا نتائج ہوئے تو ان سے مجھے سیکھنا چاہیے تو یہاں پر آئیں مسجد توحید میں جو تو حق ہوگا تو مسجد توحید میں جس شخص کو آگے لگا دیا گیا وہ اس سے کم حوصلہ ہو صلاحیت ہوں گے نظم کو برقرار رکھے اور اس طرح سے معاملہ نہ کرے کہ مسلمین کے اندر سے انتشار پیدا تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہمیں یہ تہذیب اور ادب دکھاتی کہ کل خلافت کے سابق ہو جائے ہیں اگر اللہ خلافت دے دے تو وہ نہ ہو کہ جس طرح ہم نے جہاد کو بدنام کرایا مدرسوں کو بدنام کرایا ہم نے دین کو بدنام کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ماشاء اللہ تو اسی طرح سے ہم خلافت کو بھی بدنام کر پائے اللہ رب العزت شاید اسی لیے اس میں تاخیر فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ خلافت کے بار کو اٹھا سکے یقیناً ہمارا جو ہدف ہے وہ خلافت اور بغیر خلافت کے دین متین کا مکمل اظہار پورے حسن کے ساتھ ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تیرہ سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. ان بٹی سے کنڈن اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے مدینہ میں تو مدینہ کے دس سال کے اندر وہ انقلاب آیا ہے کہ لاکھوں انسان اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کا حسن پورے خطے کو نہیں آج دنیا کو ایک سو سال کے اندر منعقد کر چکا اسلام کے نظام میں وہ خوبی اور عدل ہے وہ چیز ہے کہ جو خود اپنے اوپر گلی لے کے یہ رب ملکی کرام پر بنایا ہوا دین ہے اور یہ جو لوگ اس کے دین پر چل رہے ہیں یہ ماں شیوا اللہ کے دین پر چلنے والوں کے اور کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ صدارت مطالعہ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات میں سے को بات کو دل میں جگہ دینے عمل کی زینت بنانے پھر اس پر جمے رہنے کی توفیقرمائے اور جو غلط بات منہ سے نکل گئی ہو کوئی بتانے والا نہ ہو تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس میں ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں بات کر دے آمد اور جب کوئی بتائے تو مجمے میں کی گئی خطا جو ہے جو سرزد ہوئی ہے اس کی وجبے میں توبہ کی جائے اللہ کو فیک دے کردار میں اتنی عظمت اور بلندی اور سباد دے اور جو اکیلے میں ہو تو اکیلے میں رو رو کر اللہ سے معاف کروا لی جائے ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن کی تشریح محمد کدیم صلی اللہ علیہ وسلم و سلت مطالعہ پورے کا پورا ہمارے پاس ہے ہمیں کسی اور کی حجت نہیں ہے آئیے قرآن سے سنجیدگی کے ساتھ جڑ جائیے کہ یہود النسارا شدید جنگوں کا اعلان کر سکے اور حقیقت یہ جو مار پڑ رہی ہے یہ اس شیعہ حضب اللہ کو مارنا مقصود نہیں ہے اس سے مقصود اہل ایمان کو ہدف بنانا ہے انہیں بھی خوب معلوم ہے کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے اصلاً وہ مدینہ سے اور مکہ سے اسلامی تعلیمات کو افاڑ پھینکنا چاہتے ہیں اور وہ جس طرح سے جلیل کر کے مدینہ سے نکالے گئے تھے اس کا انتقام لینا چاہتے ان کا ہدف حرامین شریفین اور اس کے اردا گرد کی بستیاں اور وہاں کا نظام تعلیم ہے جو سعودیہ کے اسلامی کھنڈر میں سب سے شاندار نشان ہے اسلامی حکومت کا جو بچا ہوا ہے جس سے پہچانا چاہتا ہے کہ کبھی جہاں پر پوری اسلامی حکومت قائم تھی وہ سعودیہ کے اندر نظام تعلیم ہے جو آج بھی توحید و سنت کے شفاف عقائد اور طریقہ کار پر مبنی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کا زندہ رکھے اسلام پر موت دے کوئی سوال آپ نے کرنا ہو تو ابو بکر صاحب یہاں بیٹھ جاتے ہیں ان سے پہلے نہیں پتا ہمیں کچھ اخبار کا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ مجاہدین ہوں اور خود مختار ہوں اور انہوں نے اسلامی امارت کا قیام کیا ہو جیسے خالد ابن ولید نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. <سؤال> <سؤال> <سؤال>